مدینے والے مصطفیٰ شاہ اور دو سما صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمانے فرحت نشان ہے بے شک تمہارے نام شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادا محمد بیٹے بیٹے اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحیوان میں ایک مرتبہ پھر حسب معمول نیتوں کے ساتھ اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سلسلے کا کہ آئ نیت شکت طریقہ ابیر علسنت دعوت برکات یعنی نیتوں کے حوالے سے ہمیں مختلف مدنی پھول عطا فرمائے ان مدنی پھولوں میں یہ مدنی پھول بھی شامل ہے کہ مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا نمبر دو مباح یعنی جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقت امیرہ علی سنت نے اس امت کی خیرخائی کرتے ہوئے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناؤں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بانام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا مولا علی مولانیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول سباب آخرت کے لیے سنسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک اصول ردائے الہی الدل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ السبل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا بطاع جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تخمید کروں گا اسی طرح افقر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ السبدل کا ذکر کروں گا یعنی او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 پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث سے نیت نیتمن خیر عمل ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشا اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توب اہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع کی نیت سے استفر اللہ کہوں گا سات عجائب قدرتی الہی کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفی جات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چناتے پارا تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے چھتیسویں صورت ہے سورت نمبر تھرٹی سکس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 کرنے کے نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خاص کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کرے گئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر ارس وجل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا ارا وزیر ادال میں نیتن کتھیرہ جس قدر نیتیں کریں گے انشاد لال صبد اسی قدر اس کا سننا کرنا مزید کار ثواب ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت فتح رضبا جیل پانچ صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں البم نمبر 5 پیج نمبر سکس سیونٹی بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فیل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں باہر حال آ سواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بیٹے اور مدنی چینل کے ناظرین پرندوں کی دنیا کا ہمارا سفر جاری ہے ہوا میں اڑتے ہوئے مختلف پرندوں کے احوال سنتے ہوئے موقع ب موقع مختلف مدنی پھول حاصل کرتے ہوئے ان کے اوصاف سے حاصل ہونے والے درس کے مدنی پھولوں کو جمع کرتے ہوئے ہمارا اس یہ سلسلہ یہ کارواں آگے بڑھتا ہوا اس وقت آج جس موضوع کے ساتھ حاضری ہے وہ ہے اقاب تمام شکاری پرندوں میں اقاف کا مقام سب سے آلہ سمجھا جاتا ہے اب جیسے ہی آپ کے سامنے یہ لفظ آتا ہے اس جانور کے بارے میں جیسے ہی آپ کے کانوں میں اس جانور اور آج کے موضوع کی بنک پڑی آواز پہنچی آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یہ ایک زبردست شکاری پرندے کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا جو چی پھاڑ کر دیتا ہے قتل و غارت گری کرنے والا پرندہ ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بہت روبدار پرندے کا تصور قائم ہو جائے کہ اس کے اندر بڑی بڑی خصوصیات ہیں ایسا اڑتا ہے یوں کرتا ہے ایسا کچھ کرتا ہے بہرحال جانور ہونے کے حیثیت سے اس کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں اور آج ان سے کئی زیادہ خصوصیات جو ہماری معلومات میں ہوں گی شاید بیان ہو جائے مختلف قوموں میں ان کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں اور بعض اقوام مختلف نظریات بھی رکھے تو جو قوم ایسا نظریہ رکھے جو شریعت سے ٹکراتا ہو وہ ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہے اس کی تصویروں کا بنانا اس کو بہت زیادہ اکرام و اعزاز کے ساتھ رکھنا بعض قوموں کا طریقہ ہے جو ہمارے مطابق درست نہیں ہم اس کی تصویر نہیں بنا سکتے اور مووی جو ہے وہ عکس ہے وہ الگ چیز ہے جبکہ تصویر بنانا یہ الگ چیز ہے یا تصویر کا پرنٹ آؤٹ کر لینا کھینچ لینا یہ الگ چیزیں ان کے احکام الگ ہیں اقاب ہونے کے ناطے اس میں بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہے جو کئی شکاری پرندوں شکاری پرندوں کو ریپٹر کہا جاتا ہے ریپٹر اصل ان ایک یونانی لفظ ہے جس کے لوگ بھی مانا ہے چھیننا اور فرار ہونا یعنی کوئی شخص جپٹ پڑے اور کوئی چیز چوری کر کر لے جائے تو یہ بھی ریپٹ کا اس کے کام کیا کہ وہ بس آئے اور لے کر بھاگ جائے فرار ہو جائے تو اس انداز کی جو کام کرتے ہیں اس کو ریپٹر کہا جاتا ہے اور ریپٹر ان پرندوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کی چونچ جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے اور مضبوط پنجے ہوتے ہیں کی بھی ایسی خاصیتیں ہیں اور یہ ریپٹر پرندوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے والا اور ان کی طرح کے بہت سے اوصاف رکھتا ہے مگر بعض خصوصیات جس کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو دیگر شکاری پرندوں سے مختلف ہے یا ایک بات اور بھی ارض کرتا چلو کہ چونکہ یہ پنجے کے ساتھ شکار کرنے والا پرندہ ہے تو جو پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس پرندے کا کھانا شرعاً ناجائز دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے مختلف سائز ہوتے ہیں اور اقسام کے لحاظ سے ان کے رنگوں میں بھی خصوصیت پائی جاتی ہے اقاب دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں مختلف اقسام کے ساتھ پائے جاتے ہیں سائنسدانوں نے اکاب کے چار گروہ بیان کیے ایک کو سی فش ایگل کہا دوسرے کو اسنیک ایگل کہا تیسرے کو ہارپی ایگل کا تو چوتھے کو بوٹڈ ایگل کا یعنی جس میں جو چیز پائی جاتی تھی اس ملتی جلتی جو جو بات تھی نام کے حوالے سے ہونی چاہیے اس کا نام رکھا سی فش ایگل کے اکاب جو ہے یہ مچھلی بھی کھا جاتا ہے جی ہاں اور اسی طرح ایک قسم ایسی ہے جو سانپ کھا جاتی ہے جو سانپ کھاتی ہے اس کو سنیک ایگل کا کہہ دیا گیا تو یہ تقسیم کاری جو کی گئی ان کی عادت کے اعتبار سے کی گئی ان کی خصوصیت کے اعتبار سے کی گئی وہ کس چیز کا شکار کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کھا جاتے ہیں سی فش اگل یعنی بحری اقاب یہ بڑا شکاری پرندہ سمجھا جاتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندوں کو ایسا وش دیا ہے کہ یہ پانی کے اوپر اوا ہے اور مچھلی دیکھ کر شکار کر رہا ہے یہ دیکھیے نے منظر کس انداز سے مچھلی شکار کر رہا ہے تو یہ مچھلی کا شکار کرنا بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے ایک پرندہ ہوا میں اڑنے والا اس کی خوراک پانی کے اندر پانی کے اندر جا کر وہ مطلب شکار کرنے والا پانی کے اس جانور کا شکار کر کر اپنی خوراک جو یہ پرندہ بناتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ مچھلی اس کی بہت مرغوب غذا ہے آپ کے آگے بریانی آ جائے تھوڑی سی کسٹرڈ آ جائے یہاں تھوڑے دہی بڑے ہوں کچھ چاٹ ہو مختلف اقوام کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہو کیا کیا چیزیں آپ کے آگے رکھی ہو تو آپ کو جو چیز زیادہ پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہترین بریانی ہو تو پہلا حادثہ ایک تعداد کا بریانی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو کئی اچھے آئٹم میں جو چیز مرغوب ہو تو بندہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے اسی طرح یہ پرندہ مچھلی کی طرف رغبت کرتا ہے خیر مچھلی بھی بوتوں کو پسند ہوگی ہو سکتا ہے اس کھانے کی ڈشوں کے نام سن کر کئیوں کے کہ منہ میں پانی آ رہا ہو تو خیر پانی آنا الگ جگہ ہے لیکن اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو کیسی طاقت دی اور اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے کیسا شعور دیا کہ اپنے رس کو اڑنے والا پرندہ پانی کے اندر سے نکال رہا ہے تو جو ربط اس پرندے کو جو ہوا سے تعلق رکھتا ہے جو زمین سے تعلق رکھتا ہے اس کی خوراک پانی میں سے دے سکتا ہے وہ زمین پر چلنے پھرنے والے انسان کو کیوں کر روزی سے محروم کرے وہ روزی دینے والا ہے روزی دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے سانس بھی ہم لیتے یہ بھی روزی کا حصہ ہے ہماری صحت ہماری یہ سارے معاملات یہ بھی ایک روزی ہی کا حصہ ہے اور ہماری حیات کے بقا کا جو جو چیزیں سامان کرتی ہیں وہ سب ہماری روزی کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے ہی رہا ہے اللہ تبارا ہی نے دیا اللہ ہی آگے بھی ہمارے معاملات درست فرمائے گا تو جن کے ساتھ روزی کی تنگی کے معاملات ہیں وہ ان حکایتوں سے درس رکھے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو کس کس انداز سے روزی سے نواز رہا یہ آبی پرندوں اور مچھلیوں کے شکار میں ماہر ہوتا ہے اس کے مڑے ہوئے ناخن اور اونلیوں کی بناوٹ اسے مچھلی کے شکار میں مدد دیتی ہے جیسی اس کو چاہیے تھی اللہ تبارہ بتا دینے اس کا جسم بھی ویسا رکھا اور اس کو ویسی صلاحیت بھی دی اپنی شکار کو حاصل کر لیتا ہے اس گروہ میں ایک گروہ بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے بیلٹ ایگل یہ گنجا اقاب ہے حقیقت میں یہ اقاب گنجا نہیں ہوتا بلکہ انگریزی میں اصطلاح کے طور پر سفید رنگ کے لیے بال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے نبوی معنی گنجے کے ہیں اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ اس کا سر اور گردن بالکل سفید ہوتا ہے یہ اقاد جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اور بعض قوموں کا قومی نشان بھی یہی پرندہ ہے اسی طرح ہم نے ایک اس کی یعنی آپ سمجھے چار اقسام میں سے ایک قسم سی فش ایگل دوسری ہم نے بالٹ اور اب تیسری جو ہے وہ اسپیک اسٹیک, اسٹیک ایگل یعنی صاف اور اخاب دنیا بھر میں بار اقسام کیا جیسا کہ کی نام سے دائر ہوتا ہے اس کی مرغوب غذا صاف ہے صاف زہریل صاف اس کے علاوہ مینڈک چھپکلی اور دیگر ریننے والے جانوروں کو شکار بنا دیتے ہیں یہ زہریلے جانوروں کی پرواہ کیے بغیر ان پر جھپٹ پڑتے ہیں یہ اونچے درختوں پر بیٹھ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے یہ اقاب چھوٹے اور بڑے سائز کے ہوا کرتے ہیں ان اکاووں کی لمبائی اور ان کی آپ یوں سمجھے کہ چونچ وغیرہ اور پنجے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ یہ شکار ان کا ان کے شکار کرتے وقت بھاگنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا اور اسے اس پرندے کو زہریلے چیزیں کھانے کی آپ سبھی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ شریعت مطالعہ نے ایسا پرندہ ہم پر حرام کر دیا ہم کائ کو کھائیں بھائی کھائیں بھی پریشان ہو بھی بیمار بھی ہوں اور طرح طرح کی غلازتیں ہمارے پیٹ میں بھی جائیں جو چیز شریعت مطالعہ نے حرام کی وہ حرام شدہ شہ ہمارے لیے فائدے مند ہے کہ حرام ہے کہ ہم اس کو نہیں کھاتے کھانا نقصان دیں جو نقصان دیتا وہ ہمیں پہلے روک دیا گیا تو ہمیں جس چیز سے روکا جاتا ہے بعض چیزوں کی مصلیحتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں بعض چیزوں کی مصلیتیں سمجھ میں نہیں آتی بے پردگی سے روکا گیا اس کی مصلحت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بے پردگی معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف کس طرح لے کر جائے اس طرح لے کر جائے گی کہ عورتیں بے شادی کی ماں ہوں گی اور معاشرے کا کیا حال ہوگا جب ایسی حالت ہوگی معاشی طور پر کتنے نقصانات ہوں گے تو ہر حرام کام شریعت و نے جو جو, جو جو چیز حرام کی ہر حرام کام کو حرام قرار دینے میں مسلحت ہے اب ہماری عقل چھوٹی ہے کہ اس حرام چیز کو ہم حرام سمجھنے میں مطلب نتیجے تک پہنچنے میں قسور اور کوتاحی کا شکار ہے اگر ہم اس کے نتیجے تک پہنچے تو ہمیں پتا چلے گا واقعی شریعت مطالعہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہونا ہمارے حق میں بہتر ہے بہرحال یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ زہریلے سانپ کھانے والا جو پرندہ ہے ہر شخص جو طاقتور ہو ظلم کر سکتا ہو وہ ظلم کا شکار بھی ہو سکتا ہے تو ظالم کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر میں کسی اور پر ظلم کروں اللہ تعالیٰ عدل فرمائے تو کوئی اور مخلوق مجھ پر مقرر کر کر مجھ سے اس ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے تو طاقتور پر دنیاوی طور پر مزید طاقتور ہونے کی مثالیں ملتی ہیں ہارتی ایگل۔ یہ اوقات تمام اقادوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی چھ افسائی جو جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات پر پایا جاتا ہے اسی طرح یہ بہت طاقتور پرندہ ہوتا ہے بڑے ممالیہ جانوروں میں مثلا بندر اور ہرن کا بھی شکار کر لیتا ہے اپنے مضبوط اور طاقتور چنگل کی مدد سے یہ بڑے بڑے مطلب آپ سمجھے کہ جانوروں کا شکار کرنے والا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے پنجے تیرہ سینٹی میٹر یعنی پانچ اشاریہ ایک انچ لمبے ہوتے ہیں تھرٹین سینٹی میٹر مینز فائیو پوائنٹ ون انچ ان کے ذریعے یہ چھ اشاریہ پانچ کلو گرام سکس پوائنٹ فائیو کے جی تک وزن اٹھا لیتا ہے جی آپ بھی اگر ساڑھے چھ کلو اٹھاتے ہیں تو یہ پرندہ ساڑھے چھ کلو اٹھا لیتا اب یہ پرندہ جب ساڑھے چھ کلو اٹھاتا ہے اور آپ یہ سمجھے کہ بچہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ چھوٹا بچہ اٹھا کے لے جائے یہ پرندہ ایسا پرندہ ہے اس اقاب کی مادہ کا وزن 20 پوائنٹ تک ہوتا ہے بوٹی ڈیگل اس کا انعام اس وجہ سے پڑا کہ اس گروہ کے تمام اقسام کے اقابوں کی ٹانگیں اور انگلیاں پروں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں اس کی تیس کے قریب اقسام ہے یہ اقاب کی سائزوں میں ملتا ہارپی گل مطلب جس طرح پورا گرینڈ بڑا یہ پرندہ ہوتا ہے اس سائز کا پرندہ اس قسم میں بھی پایا جاتا ہے اور کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں کوا اور کبوتر جیسے وزن کے بھی پائے جاتے ہیں تو اس میں اس گروہ کے اندر مختلف سائز کے پرندے پائے جاتے اخاب پائے جاتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ بہترین شکاری اقاب ہے جو کہ خرگوش گلہری مختلف پرندوں یہاں تک کہ چھوٹے کتوں کا بھی شکار کرتا ہے یہاں بلندی پر پرواز کرتا ہے اس میں چھوٹی قسم کے اقاب پھل اور چھوٹے جانوروں سے بھی مستفیض ہوتے ہیں اکابوں کے اس گروہ میں شاندار گولڈن ایگل ہے سنہری اقاب جو یورپ ایشیا اور شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے اگرچہ اس کا نام گولڈن یعنی سنہری ایگل ہے مگر اس کا گولڈن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے یہاں جو سے گولڈ میڈل دیا جاتا ہے اور وہ گولڈن جوبلی منائی جاتی ہے تو وہ گولڈن جو مطلب جوبلی لے کر آئے اور آپ گولڈن لے کر آئے ایسا نہیں ہوتا بلکہ چمکدار چیز کی وجہ سے اس کو یہ بات کہی جاتی ہے گولڈن جبلی کہی جاتی ہے یہ اوک نہایت طاقتور ہوتا ہے جو بکری یا ہرن کے بچے کو بھی اٹھا لے جانے کی طاقت دیتا ہے ہر طرح کے مال میں پائے جاتے ہیں سوائے بر اعظم انٹارٹیکا کے یہاں کے برفانی علاقوں میں جان لیوا سردی پڑتی ہے دنیا بھر کے اکابوں کی اکثریت ایشیا روس اور یورپ کے آسمانوں کی بلندی پر اڑتی دکھائی دیتی ہے بعض دفعہ یہ ایک مال سے دوسرے مال کی طرف بھی ہجرت کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ شدید سردی یا شدید گرمی ہوتی ہے نقل مکانی کے دوران یہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اس دوران ان کے اڑنے کی اوسط اوسطن رفتار 50 کلومیٹر پر آر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے بعض اقاب گروہ کی صورت میں نقل مکانی کرتے ہیں سائنسدان اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقاب نکل مکانی کا روٹ کیسے معلوم کرتے ہیں اور زمین پر کون سے اشارے طویل فاصلوں پر سبل کرنے پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اتنا دور جا کر ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانے تو اتنا دور کا سفر کرنا ہوگا سائنسدان تو سوچ رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کو جس کو بنایا اس کی حفاظت کے اقدامات فرمائے اور اسے عقل دی شعور دیا جانور جو بظاہر بے عقل ہے مگر اپنی حفاظت کا شعور اللہ تعالی نے انہیں بھی دیا دو چیزیں اوقات کو بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں ایک تو غزہ کے لئے شکار کی دست یا دستیابی دوسرا اونچی جگہ جہاں پر یہ باحفاظت گھوسلہ بنا کر بچوں کو پال سکے چونکہ اقاب نہایت بلند اور طویل فاصلے تک غزہ کی تلاش میں ہیں اس لیے یہ مختلف قسم کے محول میں بسرا کرتے ہیں بہرحال اقاب کسی بھی محول میں رہیں انسانوں سے ضرور دور رہتے ہیں کیونکہ انسان اقابوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں لازمی بات ہے یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے والا کیا کیا شکار کر دے تو انسان بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا مگر یہ بات میں آپ کو یہاں عرض کرتا ہے چلوں جو جانور نقصان پہنچاتا ہے اس سے مارنا جائز ہے اور جب گمان غالب ہے نہیں مارے گا تو خود ازیت کا شکار ہوگا تو اس ایسی صورتیں بھی بن سکتی ہیں کہ اس کو مارنا واجب ہو جائے وہ اوک جو جنگلات میں رہتے ہیں ان کے بازو چھوٹے اور دم بڑی ہوتی ہے اس خصوصیت کی بنا پر یہ آسانی سے آواز میں اپنا رخ بدل دیتا ہے یعنی آپ یو اڑتے ہوئے دیکھیں گے یہ یہ دیکھیے منظر رخ تبدیل ہو رہا ہے اس کا فائدہ انہیں اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کہ درختوں کی شاخوں اور تنوں کے درمیان تیزی سے اڑتے ہوئے اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اس وقت آپ پیچھے کرتے ہوئے کا منظر دیکھ رہے اس کے برس بلندی پر اڑنے والے اقاب کے بازو بڑے اور دم چھوٹی ہوتی ہے اپنی اس خصوصیت کی بنا پر یہ بغیر کسی مشقت کے ہوا کی لہروں پر نہایت بلندی پر اڑتے تاہم یہ اڑتے ہوئے شکار کا پیچھا کرتے اور اپنے اس عمل میں یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں جیسا کہ جنگلات میں رہنے والے اقتاب ماہر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بلند مقام پر بیٹھ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں یہاں سے اپنے شکار پر آسانی سے جھپٹ پڑتے ہیں یعنی بالکل چھپ کر نہیں بیٹھنا ریڈی بیٹ ہے شکار آئے گا اڑ کر جا کر شکار کر کر آ جائیں گے تو اللہ تبار مطالعہ نے جس مخلوق کے لیے جیسی روزی رکھی جیسا رزق دیا اس کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی روزی اور رزق تک اس طرح پہنچ سکے یہ بھی یاد رکھیے کہ جانوروں میں ہمارے لیے بھی رسک رکھا گیا اگر ہم جانور ذبح کرتے ہیں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ جانور کا گوشت کھانا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں اور اس کھانے سے لذت بھی حاصل ہوتی ہے صحت بھی بنتی ہے فرد بھی حاصل ہوتی ہے رسک یا رسک بھی ہوتا ہے غذا بھی ہوتی ہے توانائی بھی ملتی ہے اللہ تمہارے بتانا بعض جانور کو ہمارے لیے خوراک رکھا اور بعض جانوروں کو دیگر اغاز مقاصد کی وجہ سے بیان کیا کیونکہ ہر جانور ہمارے لیے خوراک نہیں ہے جیسا کہ حرام جانور مگر حرام جانوروں سے بہت سے فوائد حاصل بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے بعض حرام جانور ایسے ہوتے ساری گندگیاں کھا جاتے ہیں اور آپ کے مول کو اچھا کر جاتے ہیں تو ایسے جانور کا کم از کم یہ فائدہ تو ہوا کہ ہمارے مول کی گندگی کے لیے ایک گویا کوڑا مل گیا تو اس طرح کے فوائد بھی پائے جاتے ہیں پھر ہر جو جانور ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کا ذکر اس کے منصب اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور بہرحال انسان جو ہے وہ اللہ تبارک کا ذکر کرنے میں جانوروں جیسا کردار بھی ادا نہیں کرتا جانور ذکر کرنے والا ہے یوں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ درخت بھی ذکر کرنے والے ہیں کہ درختوں پر کُلہڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں غفلت کرے بہرحال یہ قوم ذکر بھی کرتی ہے تو بہت سے فوائد بھی ہوتے ہیں جانوروں کے اکاپ کی دم اور اس کے بازو اس بات کا تعجن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اڑتا ہوگا اکاپ دس ہزار فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے عام حالت میں یہ تیس سے پینتیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے مگر شکار پر جھپٹتے وقت اس کی یہی رفتار ایک سو اسی میل فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے پرندوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار اکاو ہی ہے اس کے تیز اڑنے اور نہایت بلندی پر اڑنے کی یہ صلاحیت اس کے بازو اور دن کی مرہون ملت ہے یہ گھنٹوں تک اپنے پر پھیلا کر ہوا میں اڑائے اڑتے دکھائی دیتے ہیں اپنے مضبوط بازو کی بنا پر یہ آٹھ پون وزنی شکار بھی لے کر اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اکاپ کی چوچ خنجر نما اور نہایت تیز ہوتی ہے اس طرح کی چونچ گوشت پھاڑنے کے لیے نہایت مناسب ہوتی ہے اس کے علاوہ اپنی چونچ کی مدد سے یہ جانوروں کے بال پروں کے پر اور نا ہزم ہونے والی چیزوں کو بھی دور کر دیتا ہے یہ جو بہترین شکاری ہے اس کو یہ اعزاز یوں, یوں سمجھے کہ شکاری ہونے کا جو لیبل دیا گیا اس کے لیے چونچ کا بڑا عمل دخل ہے اس کی چونچ پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور پنجے بھی مضبوط ہوتے ہیں کالآمد ہوتے ہیں اس کے جکڑ لینے کے بعد جب یہ کسی پرندے کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ پرندوں کو پکڑا ہے پکڑ کر رکھے پنجہ اس کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اب جو اس کے پنجے کے اندر آیا تو پنجے کے اندر آنے والا جانور نکل کر نہیں بھاگتا ایک عرصۂ دراز سے بلکہ آج تک کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے خصوصاً چھوٹے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے مگر یاد رکھیے کہ جو جانور یو سمجھیے کہ اب تعلیم قبول کر اب یہ تعلیم کیا ہوتی ہے تعلیم کا مطلب آپ کے لیے شکار کر کر لائے جیسے کتا ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی کتا ہے تو شکار کرے گا تو اس میں سے کھائے گا نہیں اور دیگر چیزیں ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تھا نہیں چھوڑا تھا کس انداز سے ملا تھا کیسی کیفیت تھی اجترابی حالت میں ملا تھا تو آپ نے دبا کیا تھا نہیں کیا تھا اس سارے مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ فرمائے اور جو اس انداز سے شکار کرتے ہیں ان کو شرعی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے کیونکہ بعض جانور تعلیم کے قابل نہیں ہوتے جیسے شیر وغیرہ ریچھ وغیرہ یہ اپنے لیے شکار کریں گے آپ کے لیے کبھی شکار نہیں کریں گے تو ان کے ذریعے اکاب کی نظر بہت تیز ہوتی ہے تمام پرندوں کی طرح اکاب بھی رنگوں کو دیکھ سکتا ہے دن کے وقت ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے یہ انسانوں سے چار سے پانچ گنا زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کی دور کی نظر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین سے تین میٹر کی بلندی پر اڑتے ہوئے اور ایک کلو میٹر دوری سے بھی خرگوش کو دیکھ لیتا ہے اکاپ کی نظر اتنی تیز کیوں کر ہوتی ہے اس کا جواب یہ کہ ایک ہی وقت میں دو ویژن یعنی دو سمتوں کو دیکھ سکتا ہے انسان کا ویژن بائنوکیولر جبکہ کا ویژن مونوکیولر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ہی وقت کے سامنے دیکھنے کے ساتھ ساتھ سائڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جی اکاپ کی آنکھ انسان کی آنکھ کی طرح بڑی ہو سکتی ہے اس کی آنکھ کے پپوٹوں کی جلدی نیم شفاف ہوتی ہے جس کی بنا پر آنکھ بند ہونے کی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ سکتا ہے اکاب پر تین سے چار سیکنڈ میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے اگرچہ اگر اپنی قوت سماعت کے سبب مشہور نہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی قوت سماعت کمزور ہے دن کے وقت سرگرم رہنے والا یہ پرندہ اپنی قوت سماعت کے سبب بھی شکار یا دوسرے پرندوں کی موجودگی کا پتہ لگا لیتا ہے اکاپ میں نر اور مادہ دیکھنے میں تقریباً ایک سے ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں مادہ نر سے سبقت لے جاتی ہے وہ نر سے پچیس فیصد زیادہ بڑی ہوتی ہے اکاپ بہترین تیراک بھی ہے خاص طور پر بحری اکاپ تیرنے میں بھی ماہر ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے اکاپ کی نسل کم ہونے کی وجوہات بہت سی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی رہائشی علاقوں کی بربادی اور انسانی آبادی کا پھیلاؤ اس کی موت واقع ہونے کی وجوہات میں ان کا بکثرت شکار بجلی کا کرنٹ لگنا زہریلی اشیاء کا کھا لینا آلودگی اور شکار کی کمی کے باعث بھوک سے مر جانا اوکات کو سجانا نہایت مشکل کام ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ساٹھ کے قریب اقسام میں سے ایک دو ایسی ہیں کہ جس کو سکھایا جا سکتا ہے اکا نہایت مشہور معروف پرندہ ہے اس کا ذکر شاعری اور داستانوں میں بھی کیا جاتا ہے ادب میں اس پرندے کو خاص مقام حاصل ہے پرانے وقتوں سے لے کر آج تک اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی لیکن یہ یاد رہے کہ غیر عالم کو شاعر نہیں ہونا چاہیے شاعری کرنے والے اس کے اوپر غزلیں لکھنے والے اور پتہ نہیں وہ ہمارے ہاں ویسے بھی اوقاب ہو تو پھر پتہ نہیں کون کون سے گفتگو کو ملا دیتے ہیں اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور عشقی فسقی سارے شاعری ہماری چل رہی ہوتی ہے اور شاعری شاعر کر رہے ہوتے ہیں یا متشاعر ہوتے ہیں شاعری کرنے بیٹھ جاتے ہیں مگر شاعر نہیں ہوتے وزن کی رعایت نہیں کر پاتے یہ پورا علم ہے اس علم کو کیا سمجھیں گے کیسے کریں گے کہاں جائیں گے کیسا ہوگا لہذا آفیت اسی میں کہ اس پہ نہ پڑے اور ان کی کمی کی وجہ سے بس اوقات شاعر ایسی باتیں بھی کر لیتا ہے جو اس کو اسلام تک سے خارج کر دیتی ہے وہ کسی نے کہا ہے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے تو شاعری سے بچیے اور جو لکھے ہوئے کلام ہے بزرگوں کے وہ پڑھیے نہتے پڑھے حمد پڑھے منقبت پڑھے مناجات پڑھے اس سے پڑھنے کی سعادت پائیں سنیں جھومیں بھی جو کلام جھومنے والے ہیں ان پر اور اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے اس میں سواب بھی حاصل اکاپ تازہ مردار کا گوشت کھا کر نہ صرف ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جانور مثلا خرگوش کا شکار کر کر فصلوں کی حفاظت میں کسانوں کا معاون ثابت ہوتا ہے حرام جانور کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اکاپ کا جوڑا مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتا ہے تاہم کسی ٹریجڈی کی صورت میں یہ نیا جوڑا بنانے میں بالکل محسوس نہیں کرتے اکاپ تمام پرندوں میں سب سے بڑا گھونسلہ بنانے والا پرندہ بعض اوقات ان کا گھونسلہ نو فٹ چوڑا اور پندرہ فٹ تک گہرا ہوتا ہے اکاپ کا یہ گھونسلہ دو ٹن وزلی تک ہو سکتا ہے اس حیرت انگیز گھونسلے کے پیچھے راز یہ کہ اکاپ ایک گھونسلے کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور ہر بار استعمال کرنے سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے اس طرح کے بڑے بڑے گھونسلے کئی سال پرانے بھی ہو سکتے گھونسلہ بنانے کے بعد مادہ دو سے تین دن کے وقفوں سے ایک سے تین انڈے دیتی ہے تقریباً پانچ سے چھ ہفتوں میں بچے انڈوں سے باہر آ جاتے ہیں بچوں کی فطرت ہے کہ بڑا بچہ چھوٹے بچوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ غزہ کا بڑا حصہ خود ہڑپ کر سکے یہی وجہ ہے کہ ایک سے دو ہفتے کی عمر والا دوسرا اور تیسرا بچہ بہت کم ہی جی پاتا ہے حیرانگی کی بات یہ کہ بچوں کے درمیان اس لڑائی میں والدین ہرگز رکاوٹ نہیں بنتے اکاپ ان پرندوں میں شامل ہے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں نر اور मादा دونوں مل کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں یہ دونوں باری باری غذا کے حصول کے لیے شکار کرتے ہیں اگر ان میں ایک شکار کے لیے جاتا ہے تو دوسرا گھونسلے پر बच्चों کر بچوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی بچوں کی حفاظت کا کانسرٹ پایا جاتا ہے مگر بچوں کی آپس کی لڑائی روکنے کا تصور نہیں پایا جاتا بچے مر بھی جاتے ہیں تو بچوں میں آپس میں بھی جو ماحول ہوتا ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کے ماحولوں بھائیوں میں آپس میں محبت نہیں ہوتی تو تقسیم کاری اور طرح طرح کے مسائل اور شاید میراث کے مسائل آنے کا ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی مکمل جوان ہونے پر اقاب کی اونچائی تین فٹ جبکہ اس کے بازو کی چوڑائی آٹھ فٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا اوسط وزن تیرہ پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے باس اقاب اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں اقاب خود کو ہر طرح کے ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی عمر بیس سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہے مدری چینل دیکھتے رہیے آئندہ پھر اپنے سلسلے کے ساتھ حاضری ہوگی غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد